والسلام تو یا نبی اللہ, علی آلک نور اللہ صلو علی الحبیب یہ بتایا جا رہا تھا کہ نماز کی اہم ترین شرط وہ کیا ہے طہارت میں تین چیزیں شامل ہیں کتنی چیزیں شامل ہیں نمبر ایک نمازی کے جسم کا ہر قسم کی نجاستوں سے پاک کو صاف ہونا پہلی چیز کیا ہے نمازی کے جسم کا ہر قسم کی نجاستوں سے پاک ہونا دوسری نمازی کے کپڑے کا ہر قسم کی نجاستوں سے پاک ہونا تیسری نمازی کے مسلح یعنی جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے چادر بچھا کر چٹائی بچھا کر یا کارپیٹ پر قالین پر یا ایسے ہی فرش پر پڑ رہا ہے اس کا بھی ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا نمازی کا اس کے کپڑوں کا اور اس کی جگہ کا ہر قسم کی نجاستوں سے پاک ہونا یہ ضروری ہے وہ کون سی ایسی نجاستیں ہیں جن سے نمازی کے بدن کا اس کے کپڑوں کا اور اس کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے آج سے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے یہ بیان کیا جائے گا کہ نجاستیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں سب سے پہلے کس چیز کا بیان کیا جائے گا نجاس اور کون کون تاکہ اس کی پہچان ہو یہ سیکھنا بھی ضروری ہے جب تک یہ پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ چیز نجیس ہے تو اس کو پاک کیسے کریں گے تو او یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کون سی چیزیں نجاست یعنی نجی ہے ناپاک ہے پھر جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ یہ چیزیں نجیس ہیں تو اب یہ سیکھیں گے کہ ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے جسم پر لگ جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ کپڑوں پر لگ جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ فرش پر لگ جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ یہ سارے یہاں تفصیل بیان کیے جا رہے ہیں تو آج یہ سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نجاستیں کتنی ہیں کون کون سی ہیں پھر ان کے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا نجاستوں کے متعلق احکام نجاست دو قسم ہے نجاست کی کتنی قسم ہے دو قسم ہے ایک کا حکم سخت ہے اس کو غلیزہ کہتے ہیں جس کا حکم سخت ہے اس کو کیا کہتے ہیں گلیزہ دوسری وہ جس کا حکم ہلکا ہے اس کو خفیفہ کہتے ہیں جس کا حکم ہلکا ہے اس کو کیا کہیں گے خفیفہ تو کتنی نجاستان ہوئی دو گلیزہ اور خفیفہ اب گلیزہ نجاستیں کون کون سی ہیں اور اس کا حکم کیا ہے اسی طرح خفیفہ نجاستیں کون کون سی اس کا حکم کیا یہ بیان کیا جا رہا ہے نجاستے خلیدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے ٹھیک ہے کپڑے یا بدن میں ایک دلم سے زیادہ اگر نجاست غلیظہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا کیا ہو جائے گا فرض ہو جائے گا بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں وہ طہارت کیا ہے شرط شرط نہیں پائی گئی نماز بھی نہیں ہوگی اور قصدن پڑی جانتے بوجھتے پڑی پتہ بھی ہے کہ میرے کپڑے پر یا پر ایک درم سے زیادہ نجازت لگی ہوئی ہے اس کے اس نے نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا گناگار بھی ہوگا نماز تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس کو لیکن ساتھ میں کیا ہوگا یہ گناگار ایک تو وہ بندہ ہے کہ جس کو پتا نہیں تھا بےچارے کو اس نے نماز پڑھ لی پتا چلے نجازت لگی ہوئی ہے یا اس کے نجازت لگی ہوئی تھی بھول گیا تھا بعد میں پتا چلا تو نماز اس کو لیکن یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ گناہ گار بھی ہوگا جبکہ پہلی صورت میں جس کو پتا نہیں تھا وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور اگر بنیت استخفاف ہے تو کفر ہے یعنی نماز کی تخفیف نماز کو ہلکا جاننا استخفاف مانے ہلکا جاننا اگر نماز کو ہلکا جان کر ایسا کر رہا ہے کہ نماز کو ایسی شے نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لئے تہارت کی جائے اس طرح کا اگر ذہن ہے اس طرح کی نیت ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کفر ہو جائے گا یہ تو تھا درہم سے زیادہ کا حکم اور اگر وہ نجاست درہم کے برابر ہے تو اب کیا حکم ہے پاک کرنا واجب ہے درہم سے زیادہ ہو تو پاک کرنا فرض دنم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب اب واجب ہے تو کیا حکم ہوگا کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی مکروہ تحریمی تو اس کا مطلب کیا ہوا واجب الاعادہ یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو گیا جو فرض اس کے ذمے تھا وہ ادا ہوا لیکن چونکہ اس نے واجب کو پورا نہیں کیا تھا اس لیے اس نماز کا دوبارہ پڑھنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا اور کسدن پڑی جانتے بوجھتے پڑی تو کیا ہوگا گناگار بھی ہوگا یہ تھا درم سے زیادہ اور دیرم کے برابر کی مقدار کا حکم اب یہ حکم ہے کہ درم سے زیادہ کی مقدار کا آپ نے حکم بیان کیا درم سے درم کے برابر کا حکم بیان ہو یہ بتائیے کہ درم سے کم مقدار ہو تو کیا حکم ہے اگر درم سے کم ہے نجاست غلیظہ اگر درم سے کم ہے کپڑے یا بدن پر تو پاک کرنا کیا ہے سنت ہے کہ بے پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئے سنت کو اس نے پورا نہیں کیا نا لیکن یہ نماز کیا ہو جائے گی اس کی ہو جائے گی اس کا ارادہ یعنی دوبارہ پڑھنا کیا ہے بہتر ہے واجب نہیں ہے اگر پڑھے تو اچھا ہے نہ پڑھے تو گناہگار نہیں ہوگا ٹھیک ہے کتنی صورتیں بیان کی نجاست غلیظہ کی تین پہلی کا حکم کیا ہے فرض وہ کس صورت میں دیرم سے زیادہ ہو دوسری کا حکم کیا ہے وہ کس صورت میں دیرم کے برابر ہو تیسری کا حکم کیا ہے وہ کس صورت میں دیرم سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ آپ سب توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اسی طرح آپ سے پوچھا جائے آپ جواب دیتے رہے جلدی جلدی یاد ہو جائے گا ان ابھی آپ نے سنا درہم لفظ درہم گزارا نا تو ابھی کئی اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں کھلبلی مچ گئی ہوگی درم کیا ہوتا ہے یہ درم کی مقدار کیا ہوتی ہے ہم نے تو آج تک درم دیکھا ہی نہیں ہے تو سن لیجیے اگر نجاست گاڑی ہے نجاست کیا ہے جیسے پاخانہ لید گوبر یہ نجاست گاڑی کہلاتی ہے تو اگر اس قسم کی نجاس ہے تو دیرہ سے زیادہ یا اس کے برابر یا کم ہونے کے معنی کیا ہے وہ یہ ہیں کہ وزن میں اس کے برابر وزن میں کیا ہو اس کے برابر یا کم یعنی وزن میں اس سے کم یا زیادہ یعنی وزن میں اس سے زیادہ اور دیرہم کا وزن شریعت میں اس جگہ یعنی تہارت اور نجاست کے معاملے میں درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ اس جگہ سے مراد گیا ہے تہارت اور نجاست کے معاملے میں کتنا ہے ساڑھے چار معاشے ٹھیک ہے جی مثلا اگر گائے خریدنے ابھی جا رہے ہیں قربانی کے دنوں میں تو گائے کا گوبر کپڑے پر لگ گیا یا بدن پر لگ گیا تو اگر اس کا وزن ساڑھے چار ماشے سے زیادہ ہے تو اس کا پاک کرنا کیا ہو جائے گا فرض ہو جائے گا ساڑھے چار ماشے کے برابر ہے وہ پاک کرنا کیا ہو جائے گا ساڑھے چار ماشے سے کم ہے تو پاک کرنا کیا ہو جائے گا, گا. ٹھیک ہے اسی طرح دیگر میں کیا جو خلیجہ کے زمین میں آتی ہے ان سب کا یہ معاملہ ہوگا تو طہارت اور نجاست کے معاملے میں درہم کا وزن کیا ہے ساڑھے چار ماشے اور زکات کے معاملے میں تین ماشے ایک اشاریہ ایک پانچ رکھتی ہے ٹھیک ہے یہ سونار آپ کو بآسانی با بتا سکتے کہ یہ کتنا وزن ہوتا ہے کسی بھی سونار کے پاس چلے جائیں گے اس کو بولیں گے ساڑھے چار ماشے کی جو چاندی ہوتی ہے نا ساڑھے چار درہم سے مراد چاندی ساڑھے چار ماشے کی جو چاندی ہوتی ہے نا وہ دکھا دے وہ آپ دیکھ لیں ہاتھ میں لے لیں آپ کو پتا چلتا ہے کتنا وزن ہے اندازہ ہو جاتا ہے اگر نجاست گاڑی ہو تو درہم کے برابر کم یا زیادہ ہونے کے معنی یہ تھے جو بھی آپ نے سنے اور اگر نجاست گاڑی نہ ہو پتلی ہو جیسے پیشاب پتلی ہوتی ہے گاڑی نہیں ہوتی اور شراب یہ بھی پتلی ہوتی ہے گاڑی نہیں ہوتی تو اب جب اس قسم کی نجاست ہوتا تو درم کے کم زیادہ یا برابر ہونے کا کیا مانے تو اب یہ معنی ہوں گے یہ مراد ہوگی کہ اس کی لمبائی چوڑائی دھرم کی لمبائی چوڑائی اور شریعت نے اس کی مقدار درم کی لمبائی چوڑائی کی مقدار کتنی رکھی ہے ہتھیلی کی گہرائی کے برابر رکھی ہے یعنی خوب پھیلا کر ہتھی کو کیا کر دیں گے ہموار اور اس پر آہستہ سے اتنا پانی ڈالے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے جتنا آپ نے پھیلاؤ رکھا ہے اتنا ہی پانی ڈالے اب پانی کا جتنا پھیلاو ہے اتنا بڑھا درہم سمجھا جائے اور اس کی مقدار یہاں کے روپے کے برابر ہے اس زمانے میں جس وقت یہ صدر الشری نے کتاب لکھی تھی اس وقت وہ روپیہ چلتا تھا آج بھی یہ روپیہ مل جاتا ہے تو وہ اس روپے کی مقدار بیان کی گئی اس کا طریقہ دیکھ رہے ہیں باپ اگر نجاست جو ہے وہ کیا ہے پتلی ہے یہ بہت اہم مسائل ہے نجاست پتلی ہے آدمی کا پیشاب شراب وغیرہ تو ہم کیا کریں گے درہم کی مقدار ناپنے کے لیے کیا طریقہ بتایا کہ ہتھیلی کی گہرائی کے برابر اس کا طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہتھیلی کو ہم خوب پھیلا لیں یہ پھیلا لیا ٹھیک ہے پھیلا لیں اس کو ہموار رکھیں بالکل سیدھا اور اس پر آہستہ سے آپ پانی ڈال لیں پانی ڈالنے اتنا پانی ڈال لیں کہ رک جائے بہ نہیں اب یہ جو آپ نے ہتھیلی کو پھیلا لیا ہے اس میں جتنا پانی ٹھہرا ہوا ہے جو اس ہتھیلی میں پانی رکا ہوا ہے ٹھہرا ہوا ہے وہ درہم کی لمبائی ہے وہ کیا ہے درہم کی لمبائی چوڑائی آپ ایسا کر کے اس پر وہ روپیہ رکھ لیجئے گا جو سکہ آتا ہے نا روپے والا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے برابر ہوگا تو یہ روپے کے برابر اگر وہ نجاست روپے سے زیادہ لگ گئی نجاست اس ہتھیلی کی گہرائی کی جو مقدار بیان کی گئی اس سے زیادہ لگ گئی تو اب نجاست کو پاک کرنا کیا ہو جائے گا اور اگر اس کے برابر لگیے تو اور اگر اس سے کم لگی ہے تو ٹھیک ہے یہ تھا نجاسد کا بیان کہ نجاست خلیدہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے گاڑی ہو تو یہ حکم پتلی ہو تو یہ حکم نجاست خفیفہ اب دوسری نجاست نجاست خفیفہ کا حکم یہ حکم ہے کپڑے کے حصے یا بدن کے جس از میں لگی بدن کے کسی حصے میں لگی یا کپڑے کے جس حصے میں لگی اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے مثلاً دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم آستین میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم جو ہی ہاتھ میں ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم اگر کم لگی ہے تو کیا حکم ہے وہاں کہ اس سے نماز ہو جائے گی اور پوری چوتھائی میں ہو تو بے نماز نہ ہوگی یہ نجاستے خفیفہ نجازت خفیفہ کو پھر سن لیجئے کہ کپڑے کے حصے یا بدن کے حصے میں لگے مثلا یاستین لے لیجئے یاستین پورے کا پورا کیا ہے لباس کا کپڑے کا حصہ ہے یہاں سے لے کر بازو سے لے کر یہاں تک یہ آستین ہے اب یہ سمجھ لیجئے یہ اندازہ کر لیجئے کہ آستین ہے بالفرض سولہ انچ کتنی انچ ہے سولہ انچ تو اس کی چوتھائی کتنی ہو جائے گی چار انچ ہوگی نا تو اگر اس آستین میں چار انچ سے کم نجاست لگی ہے کون سی نجاست نجاست خفیفہ اگر وہ چار انچ سے کم لگی ہے تو اگر بے دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی اور اگر چار انچ کے برابر لگی ہوئی ہے تو اب بغیر دھوئے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح جسم کے آدھا کو دیکھ لیجیے ہاتھ میں لگ گئی تو ہاتھ اگر بارہ انچ کا ہے تو کتنا انچ ہو جائے گا تین انچ یا پنڈلی پر لگ گئی ہے تو پنڈلی بلفر اگر سولہ انچ کی ہے تو کتنا انچ ہو جائے گا چار انچ ہو جائے گا پیٹ پر لگ گئے پیڑ اگر بلفر بیس انچ ہے تو کتنی ہو جائے گی چار تو اس طرح جسم کے ہر ہر حصے کا حکم علیحدہ علیحدہ ہوگا چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے چوتھائی کے برابر ہے تو دھونا ضروری ہو جائے گا اب یہ تو ہو گیا نجاست خفیفہ کا حکم اور نجاست خلیزہ کا حکم اب یہ ذہن میں سوال خلبلی مچائے گا کہ نجاست خفیفہ اور خلیزہ کون کون سی ہیں کون سی چیزیں نجاست خفیفہ ہیں کون سی چیزیں نجاست غلیز ہیں وہ بھی سن لیجیے انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وزو واجب ہو تو وہ چیز کیا کہلائے گی نجاست ستیدا ایک قاعدہ اصول بیان کر دیا گیا کہ جو چیز انسانی جسم سے نکلے اور اس کے نکلنے سے وضو کرنا واجب ہو جائے یا غسل واجب ہو جائے تو وہ چیز کیا کہلائے گی نجاست ستے جیسے کہ پاخانہ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بہتا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے منہ بھر ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حید و نفاس و استحادہ کا خون تو ان سے وضو تو ٹوٹتا ٹوٹتا ہے تو نفاس کی صورت میں غسل بھی واجب ہو جاتا ہے مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ودی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں چونکہ وضو کو ٹوٹ دیتی ہیں اور بعض غسل کو واجب کر دیتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا کہلائیں گے غلیظہ اب ان میں سے بعض نجاسد غلیظہ کا حکم کیا ہوگا گاڑی والا ہوگا یہ ابھی آپ نے سنا نا گاڑی جیسے پخانا اور بعض کا حکم کیا ہوگا ہلکا والا ہوگا جو نجازت ہلکی گلیزہ جن کا حکم درہم کے معاملے میں بیان کیا گیا جیسے کہ پیشاب دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے وہ بھی کیا ہے غلیظہ یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے یوں ہی ناک پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے تو یہ بھی وضو کو توڑ دے گا اور یہ بھی نجاستے غلیظہ ہے بلغمی رتوبت ناک یا منہ سے نکلے نجس نہیں بلغمی رتوبت اگرچہ ناک سے نکلے یا منہ سے نکلے جیسے کہ نزلہ زکام میں عمن ہو جاتا ہے تو یہ نجس نہیں ہے ناپاک نہیں ہے اگرچہ پیٹ سے چڑھے اگر پیٹ سے چڑھ کر آئیے پھر بھی ناپاک نہیں ہے یہ پیچھے بھی بزو کے بیان میں مسئلہ گزر چکا اگرچہ بیماری کے سبب ہو نزلہ زکام بیماری ہے اس کے سبب سے ہی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ ناپاک نہیں ہے پاک ہے دودھ پیتے لڑکے یا لڑکی کا پیشاب نجا غلیظہ ہے یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے یہ جو عوام میں مشہور ہے اس کا کیا حکم ہے محض غلط ہے اس کا پیشاب ویسے ہی ناپاک ہے جیسے بڑے کا ناپاک ہے شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا دنی دودھ نکال دیا پی کر تو اگر وہ منہ بھرے تو کیا حکم ہوگا نجا سطح خلیز اس کی تفصیل بھی پیچھے بزو کے بیان میں گزر چکی خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون مردار کا گوشت اور چربی خشکی کے جتنے بھی جانور ہیں ان کا کیا بہتا خون اور جو جانور مردار ہوتا ہے اس کا گوشت اور چربی اب اس کی مراد کیا مردار جانور سے اس کی وضاحت آگے خود ہے حلالین میں یعنی وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے اگر بغیر ذبحہ شرعی کے مر جائے اس کو کیا کہہ دیں گے جیسے گائے خود بخود مر گئی تو یہ گائے کیا کہ لائے گی ٹھیک ہے اس کو شرعی نہیں کیا گیا اس کو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبحہ نہیں کیا گیا خود بخود مر گئی صدمے سے گر کر یا کسی بھی وجہ سے مر گئے بارہ تو یہ گائے کیا کہلائے گی مردار کہلائے گی اور اس میں بیتاخون بھی ہوتا ہے اگر بغیر دبا کے مر جائے تو مردار ہے اگرچہ ذبح کیا گیا ہو جیسے مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا دبیحا اب اس نے اگر ذبح کیا مجوسی نے مرتد نے کسی کافر نے تو وہ اگرچہ کہ ذبح بھی کر دے لیکن اس کا ذبحہ زبہ شرقی نہیں ہے وہ جو گائے زب کرتا ہے تو وہ بھی کہلائے گی اگرچہ کہ اللہ کا نام لے کر دبا کرے پھر بھی وہ کیا کہلائے گی مردار کہلائے گی اگرچہ اس نے حلال جانور مثلاً بکری وغیرہ کو دبا کیا یا حرام حرام تو ویسے ہی حرام ہے حلال جانور کو بھی اگر اس نے زبا کیا جب بھی وہ کیا کہلائے گا مردار ہی کہلائے گا اس کا گوشت پوشت سب کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا اور اگر حرام جانور ذبح شریح سے ذبح کر لیا گیا کتے کو کسی نے دبا کر دیا اللہ کا نام لے کر تو اس صورت میں اس کا گوشت تو پاک ہو جائے گا لیکن اس کا کھانا کیا ہے ہے پاک ہونا اور چیزیں کھانا اور چیزیں جیسے کہ یہ بلغم یہ پاک ہے لیکن اس کو کھانا درست نہیں ہے اسی طرح اور بہت ساری ایسے مٹی پاک ہے لیکن اس کو اتنا کھا لینا کہ زر کرے نقصان پہنچائے یہ حرام تو یہ قاعدہ ہے کہ ہر پاک چیز کا کھانا حلال ہو ایسا نہیں ہے بعض پاک چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہوتی تو پاک ہے لیکن ان کا کھانا حلال نہیں ہوتا یہ آپ کا لباس کیا ہے پاک ہے نا اس کو کھانا شروع کر دیں یہ کیا طریقہ ہوگا صحیح نہیں ہے انسان کا بدن کیا ہے پاک ہے اس کو کھانا شروع کر دو یہ بھی صحیح نہیں ہے اسی طرح اگر وہ جانور کہ جس کو ذبح شرعی کیا گیا اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح کیا مسلمان نے کیا تو وہ جانور دیکھا جائے گا کون سا تھا جانور حرام تھا جیسے کتا شیر تو وہ جانور زبح شرعی کی وجہ سے اس کا گوشت تو پاک ہو جائے گا لیکن اس کا کھانا حرام ہی رہے گا ٹھیک ہے ہاں اس میں علاوہ خنزیر کے, علاوہ کہو میں. سوا خنزیر کے. کہ وہ کیا ہے نجیسل آن ہے کسی طرح پاک ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے جی اسی طرح حرام چوپائے ہے جیسے کتا شیر لومڑی, لومڑی بلی چوہا گدھا خچر ہاتھی سور کا پاخانہ پیشاب اور گھوڑے کی لیت ٹھیک یہ اصول سب چل رہے ہیں. اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جو بھی جانور حلال ہے جیسے گائے بھینس کا گوبر بکری اونٹ کی مینگری جو جانور کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں ان کو یہ مسائل ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے اونٹ کی مینگلی اور جو پرند اب پرندوں کی بات ہو رہی ہے جو پرندے کے اونچا نہیں اڑتے ہیں اونچا نہیں اڑتے ہیں اس کی بیٹ جیسے مرغی بت چھوٹی ہو خا بڑی یہ ہو گیا اب اور ہر قسم کی شراب جو بھی شراب ہے اور نشا لانے والی تاڑی اور سیندھی یہ نشی کی قسم ہوتی ہے افون اور چرس وغیرہ جس طرح ہوتی اس طرح یہ بھی ہوتی ہے اور سانپ کا پخانہ پیشاب اور اس جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جس میں بہتا خون ہوتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں خون نہیں ہوتا تو یہاں یہ بیان کہہ رہا ہے جس میں خون ہوتا ہے اگرچہ زبا کیے گئے ہو پھر بھی یوں ہی ان کی کھال اگرچہ کے پکا دی گئی ہو اور سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ کہ اس کو بھی زبا کیا گیا ہو یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی یہاں بیان کی سب کی سب کیا کہلائیں گی نجاست غلیظہ یہ تفصیل یہ کو بیان کر دیا گیا جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے بیل بھیس بکری اونٹ وغیرہ ان کا پیشاب نیز گھوڑے کا پیشاب اور جس پرند کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں یعنی وہ پرند جس سے شکار کیا جاتا ہے اور روسا پرندہ جسے شکار نہیں کیا جاتا دونوں صورتوں میں جیسے کوا چیل کبے چیل سے شکار نہیں کیا جاتا ہے شکرا بات اس سے شکار کیا جاتا ہے اسی طرح بحری اس کی بیٹ کیا کہلائے گی نجاستے خفیفہ کہلائے گی اسی طرح جو پرند حلال اونچے اڑتے پہلے بیان ہوا تھا نجاسط خلیزہ کے بیان میں اونچا نہیں اڑتا یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے اونچا اڑتے ہیں جیسے کبوتر مینا مرغا بیٹ کیا ہے پاک ہے لیکن یہ جانور وہ ہیں کہ جو حلال ہیں ان کا کھانا بھی حلال ہے تو وہ جانور جو حلال ہیں اونچا اڑتے ہیں مرغی حلال ہے لیکن اونچا نہیں اڑتی تو وہ جانور جو اونچا اڑتے ہیں حلال بھی ہے ان کی بیٹ کا حکم کیا ہے پاک یعنی اگر وہ کپڑے یا بدن پر لگ گئے تو پاک کرنا ضروری نہیں کھانا حرام ہے بارہ لیکن اس کو پاک کرنا ضروری نہیں پچھلے دنوں جگالی کا سوال کیا گیا تھا تو جگالی کا حکم بیان کیا جا رہا ہر چوپائے کی جگالی کا وہی حکم ہے جو اس کے پا خانے کا حکم ہے تو یہاں بیان کیا گیا غلیظہ کے بیان میں تو نجاست غلیظہ نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو کیا حکم ہوگا ساری کی ساری اب کیا ہو جائے گی غلیظہ ہو جائے گی مثلا یہ گھوڑے کا پیشاب ہے یہ کیا نجاست ہے نجازت خفیفہ ہے اور خون کیا ہے نجازت غلیظہ ہے تو پیشاب اور خون آپس میں مل گیا تو اب کیا ہو جائے گی ساری کی ساری ساری کی ساری ہو جائے گی مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون مچھلی کے جو ہیں اور پانی کے جو دیگر جانور ہیں اور اسی طرح کھٹمل ہوا اور مچھر ہوا ان کا خون اور خچر اور گھدے کا لعاب اور پسینہ یہ سب کا سب کیا ہے پاک ہے یہ اگر بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو دھونا ضروری نہیں ہے پیشاب کی نہایت باریک چھیٹے اتنی باریک کہ سوئی کی نوک کے برابر ہوں اگر بدن یا کپڑے پر پڑ جائے تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا کیونکہ اس سے بچنا نہایت دشوار اور شریعت تحارت کے معاملے میں بہت سی اس میں سی اس خون کے احکام جو خون زخم سے بہا نہ ہو وہ کیا ہے یہ پیچھے بزو کیا بہن نے پڑھا تھا نا کہ اگر وہ بہتا خون ہے تو کیا کہلائے لائے گا ناپاک بہتہ خون نہیں ہے تو کیا کہلائے گا پاک گوشت تلی کلیجی میں جو خون باقی رہ گیا وہ بھی کیا ہے پاک اور اگر یہ چیزیں بہتے خون میں سن ہو جائیں جیسے کہ آج کل ابھی جو, جو قربانی کے دن آ رہے تو اس میں کسائی لوگ ہی کرتے کہ صفائی کا خیال تو ہوتا بھی نہیں اور اتنا ذہن بھی کسی کا نہیں ہوتا نہ اتنی معلومات ہوتی ہے تو کلیجی تل سارا گھنرا جو خون زباہ کے وقت نکلا ہوتا اس میں جا کر اس کو ڈال دیتے تو اتنی دیر تک اب وہ تلی رہے گی دل رہے گا گوشت رہے گا تو اس میں خون میں کیا ہو جائے گا سن جائے گا نا اس میں مل جائے گا بالکل تو یہاں بھی اہترا جا رہا ہے اگر یہ چیزیں بہتر خون میں سن جائیں تو اب کیا ہو جائیں گی یہ ناپاک ہو جائیں گی تو اب ناپاک ہو جائیں گی تو اس کو اس کو دھو لیں آپ اچھی طرح نہ جا سک دور کر دیں تو اگر بغیر دھوئے کھائیں گے تو پاک نہیں ہوں گے ان کو دھونا اب ضروری ہو جائے گا کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاسد غلیظہ لگی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں تو اب کیا حکم ہوگا کہ سب جگہ کا مجموعہ لے لیا جائے گا مجموعہ درہم کے برابر ہے تو وہ نجاست کیا سمجھی جائے گی درہم کے برابر اور اگر درم سزائے تو نجاست کیا سمجھی جائے گی سے سزائے اور نجاست خفیفہ میں بھی مجموعے پر بھی حکم دیا جائے گا یہی جیسے کہ آستین کی مثال دی آپ کو کہ انچ کی آستین ہے اور تھوڑی ادھر لگی ہوئی ہے تھوڑی ادھر لگی ہوئی تھوڑی ادھر لگی ہوئی ہے ایک جگہ کہیں نہیں لگی ہوئی تو ہم ناپیں گے یہاں آدھا انچ ہے یہاں پونا انچ ہے یہاں ایک انچے, یہاں انچ ہے یہاں ڈیڑھ انچ ہے تو ان سب کو ناپ لیں گے سب کو ناپیں گے تو مجموعہ اگر چار انچ کے برابر ہو جائے تو کیا کرنا ہو جائے گا اس کا پاک کرنا ضروری ہو جائے گا اگر مجموعہ چار انچ سے کم رہا چوتھائی سے کم رہا تو پاک کرنا ضروری نہیں یہ نجاسطوں کا بیان تھا کہ کون سی چیزیں نجیس ہیں پھر ان میں تفصیل تھی کہ کون سی نجازت خلیز ہیں جن کا حکم سخت ہے اور کون سی چیزیں نجاستیں خفیفہ ہیں جن کا حکم ہلکا ہے پھر یہ بیان کیا گیا کہ یہ جسم یہ کپڑے یا جسم پر لگے ہیں تو ان کو پاک کرنے کا کیا حکم ہے کتنی مقدار میں لگے تو ان کو پاک کیا جائے پھر یہ بیان کیا گیا کہ کون کون سی چیزیں نجاستیں خلیز ہیں اور کون کون سی چیزیں نہ جا سکے ہے اسی ضمنے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ کون کون سی چیزیں پاک ہیں یہ اسلامی بھائی اخسار فرما رہے ہیں کہ دختی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہے اور نجاست غلیظہ ہے تو بعض نادان یہ کرتے ہیں کہ رومال سے اس آنسو کو پہنچ لیتے ہیں اور اسی رومال کو فرقہ کر لیتے ہیں جیب میں رکھ لیں تو نماز ہوگی نہیں ہوگی مقدار دیکھی جائے گی اس رومال میں کتنی مقدار آگے درہم سے برابر ہے درہم کے زیادہ ہے, یا سے کم ہے؟ اگر سے زیادہ ہوگی تو نماز نہیں ہوگی اور اگر درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی درہم کی برابر ہے تو اب پاک کرنا کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے میں نے پوچھا زبحہ شرعی کیا ہے زبحہ شریح کیا ہوتا ہے کہ جانور کو اللہ کا نام لے کر کیا جائے وہ ذبح شریک جائے. اگر وہ جانور حلال ہے اس کا کھانا کیا ہو جائے گا حلال وہ جانور حرام ہے تو اس کا کھانا حرام ہی رہے گا یہ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چورانوے میں لکھا ہوا ہے کہ درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ کتنا ہے ساڑھے چار ماشے اور زکوۃ میں تین ماشے ایک اشاریہ ایک پانچ نہیں نہیں یہ پوچھ رہے ہیں یہ کیا چکر ہے پوچھنا چاہتے کیا معلوم اسلامی بھائی یہ بتایا تھا نا ابھی آپ کو کہ طہارت کے معاملے میں اس کا وزن یہ لیا جائے گا ٹھیک ہے اور زکات کے معاملے میں اس کا وزن یہ لیا جائے گا دونوں جگہ علیحدہ علیحدہ ہوگا جب طہارت کی بات ہوگی تو دیرم کا وزن سے براد کیا لیں گے ساڑھے چار ماہ اور جب زکوات کی بات ہوگی کہ بھائی زکات آپ پر فرض ہو گئی اتنے اتنے درم میں تو اس میں مقدار کیا لی جائے گی یہ والے مقدار بھی رہے گا اس لئے جب غلاظت لگ گئی خفیفہ یا خلیزہ اب وہاں پر مطلب میجرمنٹ ٹیپ ہو یا مطلب وزن کرنے کا ترازو ہو تو اس پر مطلب کس طرح کرے گا یا ہر آدمی کا درہم اس کی ہتیلی کے بناد لیا جائے گا جس کا بڑا بتا دے نا کہ روپے کی جو چوڑائی ہے نا اس کے برابر کسی کا ہاتھ چھوٹا ہے کسی کا بڑا ہے تو وہ چھوٹا بڑا ہاتھ نکل گیا نا اب وہ بتا دیا کتنی مقدار یعنی ایک جو درمیانی اور وسطی مقدار ہوگی نا اس کا حکم بدے بیان کر دیا گیا اب چھوٹا ہاتھ ہے تو اس کی اس کا نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وہ روپیہ جو ہے نا جو آج کل چل رہا ہے سکے آج کل والا روپیہ تو ایسا اس بالکل ہے تو کتا شیر لومڑی بلی چوہا گدا خچر ہاتھی یہ وہ سب گھوڑے کا ذکر نہیں ہے اور گھوڑے کے متعلق مطلب سننے سنانے میں آتا ہے کہ وہ مطلب اس کو بھی کسی دور میں ذبہ کر دیا گیا ہے یا کسی جگہ پر گھوڑے سے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں اخوال فتح و رضیہ شریف میں حضرت نے اس کو بیان کیا ہے اور آپ نے یہی فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس کا کھانا جائز بھی ہے مقرر تحریمی قرار دیا ہے اگرچہ کہ یہ پہ ابتدا تھا معاملہ اس کے ساتھ لیکن پھر بعد میں بھی معاملہ رہا ہے اس کے ساتھ تو اسی لیے علما کے مختلف اخبار ہے بعض اقوال یہ ہیں کہ یہ حرام ہے بعض اخبار یہ ملتے ہیں کہ جائز ہے اس کا کھانا اسی لیے علماء کے مختلف حضرت اس کی تفصیل بیان کی ہے پتہ ہو شریف جلد نمبر آٹھ میں پرانی والے میں ہمارے لیے مطلب کیا اس کی نہیں کھائیں گے ہم نہیں قیادت نے فرمایا وہ فیضان مدینہ میں کی بیٹ یہ جی پنکھوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور مطلب یہ تو نہیں اس میں ایک جگہ اس تھوڑی سی ہے کہیں ہوا سے اڑتی ہوئی تھوڑی سی آئی کسی جگہ زیادہ ہی اس وہ ناپاک ہو جائے گا اس کو دھویا جائے گا, دھویا جائے گا. جی. تو خفی بن لیکن یہود و نصارہ کا ذبیحہ اس کا کیا حکم ہے یہود و نصارہ چونکہ اہل کتاب ہے ان کا ذبیحہ اگر اللہ کا نام نہیں کرے دباہ کرے تو حلال حکم ہے لیکن آج کل یہود و نصارہ پائے نہیں جاتے فی زمانہ جو یہود و نصارہ ہے نا جو کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں جو کہتے ہیں عیسائی کہ ہیں تو وہ اصل میں یہود و نصارہ نہیں ہیں یہ کسی اور دین باطل کو چھوڑ کر یہودی و نصاری عیسائی بنے یا دہری قسم کے لوگ ہوتے تو یہ در اصل یہود و نصارہ نہیں ہیں چند گنے چونے ایسے لوگ ہوں گے ان میں اب بھی شاید کہ جو اپنے اسی دین پر یعنی عیسائیت پر یا یہودیت پر قائم ہوں گے تو وہ اگر شرعی دبا کرے اللہ کا نام لے کر دبا کرے اس کا دبیہ اگرچہ کے ہلا ہے لیکن آج کل عیسائی اور یہودیوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے زبہ شرعی بھی چھوڑ دیا ہے خود امام اہل صلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ دوران سفر ایک عیسائی نے مطلب ہے کہ جھڑکا مار کر اس جانور کی گردن الگ کر دی تو وہ اگرچہ کے اپنے عصلی دین پر تھا لیکن چونکہ اس نے دبہ آج سے سو سال پہلے کی بات ہے اور آج تو مشینوں کے ذریعے وہ لوگ دبا کر رہے ہیں ایک تو وہ اصل اپنے دین پر قائم نہ رہے اس لیے اس طور پر بھی مردہ دوسرا ہے کہ وہ زبہ شریعہ بھی نہیں کرتے تو اگر اپنے اصلی دین پر ہو بھی وہ زبہ شریف تو ہے نہیں تو مردار ہی رہے گا مرتد اگر گوشت بھیجے تو اس کا گوشت نہ لیا جائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے جی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں صلاح کی کوشش کر انشاءاللہ